الحمدللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں ہم حاضر ہیں اور آج انشاء اللہ آپ کے جو ممکنہ جو سوالات بذریع کالس تاثرات جو پیش کیے جائیں گے ان کو بھی ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی تقریباً تیرہ تقریباً تیرہ مدنی مذاکرے یہ ماہرب آخر کے اس اشرے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو آج یہ مدنی مذاکروں کا ایک جو ایک تسلسل تھا تو یہ یوں سمجھ لے کہ یہ اس کڑی کا یہ آخری مدنی مذاکرہ تھا تو مفتی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ نگران سے بھی ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے تو ظاہر یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور امیر علیہ سنت دامد برقاتم عالیہ براہ راست اس میں جو اپنے زندگی کے جو تجربات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ہمیں بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں قرآن و حدیث سے بزرگوں کے واقعات سے ہمیں اس میں بڑی پیاری پیاری طریقے کار جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تو مفتی صاحب سے میں ضرور عرض کروں گا کہ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ اللہ جو اس کا ذوق شوق رکھتی ہے لیکن بعض ایسے بھی ہوتے جو سیزنل ہوتے ہیں کہ سیزن ہوا تو وہ آگئے اور اٹیچمنٹ ہوئی اور ایک بڑا زبردست جذبہ ملا اور یہی لگا کہ یار بس وہ جیسے کل نگرانی شورا سے بھی ایسے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو اس کے اپنے تاثرات تھے کہ بس میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں گھر جا کر جو مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل آن کیا اور بس اس کو دیکھنا شروع کیا تو یہ جو علم دین حاصل کرنے کا ایک جو شوق پیدا ہوتا ہے اور ظاہر اس میں ترقی ہی ہونا ہمارے لیے یہ باعث سے برکت رہے گا تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن سے یہ جو ہمارا ذوق ہے بڑھے اور عمل کی طرف بھی ہم آئیں اور مزید یہ ترقی کی طرف ہی جاتا رہے اس کو زوال نہ ہو اسٹے نہ ہو تو اس ضمن میں اگر آپ کچھ تربیت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کہ ہم عمل علم جو ہے اس کے فضائل کا اگر مطالعہ کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث طیبہ کے اندر علم کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں خود ربتبارک و تعالی نے جو علم والے ہیں ان کے درجات کے حوالے سے ارشاد فرمایا بہت سارے مقامات پر ہیں فرمایا عرفہ اللہ الدین عامن کم ودین ات العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے بالخصوص ان کے جو علم والے ہیں تو ان فضائل کے اوپر اگر ہم غور کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کو عطا فرماتا ہے پھر اس کے بعد جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بلو کے اندر سراخوں کے اندر چونٹیاں سمندر کے اندر مچھلیاں یہ استغفار کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایسی مخلوق بھی جو ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی طلب کرے فرشتے ان سے خوش ہو کر ان کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان تمام معاملات پر جب غور کریں گے تو اس سے علم کی اہمیت ہمارے سامنے بڑھتی چلی جائے گی پھر دوسری بات یہ کہ علم جو ہے یہ جہل کی ضد ہے علم آئے گا تو جہالت جائے گی اور جہالت وہ چیز ہے کہ جو بندے کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے پستی کی طرف لے کے جاتی ہے تو یہ پستی سے اٹھنا جہالت کو دور کرنا علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے تو اگر علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے جہالت دور ہوگی اور جہالت دور ہوگی جتنی جہالت دور ہوتی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ہی قرب یہ ہوتا چلا جائے گا یہ ارشا فرمائے ان من عباده العلماء کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں اب کیوں ڈرتے ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں علم ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے قہر و جلال کا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں تو یہ علم ہی کی برکت ہے کہ ان کو ڈر نصیب ہوتا ہے اور یہ ڈر وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر کسی اور کا ڈر ہو تو وہ اس شے سے بندے کو دور کرتا ہے کسی بھی چیز سے بندہ ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے یعنی بندہ اللہ تبارک و کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جب اس سے ڈرتا ہے تو یہ چیز بھی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے تو مدنی مذاکرے یقینا ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور بالخصوص ان کے لیے کہ جو باقاعدہ علم حاصل کر نہیں سکتے تو امیر الاسنت دامت برکات عمر آریا کو چونکہ اس حوالے سے ایک خصوصی ملکہ, ملکہ حاصل ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عام لوگوں کو علم پہنچانا ہے یعنی چونکہ آپ کی ساری زندگی تبلیغ دین کے اندر گزری ہے مختلف مساجد کے اندر جانا مختلف علاقوں کے اندر جانا عام لوگوں کے درمیان رہنا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے عام لوگوں کے اندر علم کو کیسے اتارنا ہے تو مدنی مذاکرہ ایسو کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں گے تو عمومی طور پر امیر علیہ سنت کی کوشش یہی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اہم ترین بات وہ بات بتائی جائے کہ جو ضروری ہو دوسرا اس کو اس انداز میں بتایا جائے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے تیسرا ان کو وہ بات بتائی جائے جو ان کے دین کے لیے مفید ہو اور ان کی آخرت اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک اگر آپ اس کی عادت بناتے رہیں گے جب بھی مدنی مذاکرہ ہو اور اس کے علاوہ بھی الحمد اب تو جدید دور ہے ہر چیز محفوظ ہوتی ہے امیر السنت کے نام سے خود ویب سائٹ موجود ہے وہاں پر امیر السنت کے تمام کے تمام مدنی مذاکرے موجود ہیں تو آپ وقت نکال کر ان کو ضرور سنا کریں دوسری بات بڑی بات یہ ہے کہ امیر اللہ سنت دامت برکات و عالیہ یقیناً اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ان کا دیدار اور ان کی صحبت یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہیں کہ آپ اگر اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و کے ایک ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی بات سن رہا ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطرہ اس سے بھی آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے بس اعتقاد کی بات ہے آپ اپنے اعتقاد کو پختہ کر لیں نظریے کو پختہ کر لیں وسوسے دھرنے والے وسوسے و سے ڈالنے والوں کی طرف توجہ نہ کریں انشاءاللہ تبارک و آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہیں اور پھر یہ محمد صاحب ضرور کروں گا کہ ہمارا یہ جو مدنی مذاکرہ ہے یہ کئی حوالوں سے یعنی علمی حوالے سے یعنی ایک تو ہوتا نا کہ بھائی علم سے مراد قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا یہ بھی الحمد اس کا ایک خوبصورتی ہے ساتھ میں طبی حوالے سے جو ہمارا ایک رہن سہن کے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں جو ایک طور طریقے ہیں رواج ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ایک خوبصورت ایک اس کا یوں سمجھ کے مدنی گلدستے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کا باقاعدہ پورا پیٹرن چلتا ہے جیسے جی کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس میں طبی حوالے سے بھی ہم کو رہنمائی ملے گی تو روز کے روٹین کے حوالے سے جو آنا جانا اور پھر چونکہ ایک امیر علیہ سنت کی جو ذات ہے یہ پبلیکلی بھی آپ نے کافی ٹائم لوگوں میں گزارا ہے نا جیسے اب چند سالوں سے یہ حفاظتی امور کے معاملات ہیں لیکن جنرلی ہی دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اور سارا کا سارا یہ گلی محلوں میں لوگوں کی میں تعزیتوں میں مختلف جیسے اگر کہیں تقریبات ہوئی تو ان میں بھی شرکت ہوئی تو اس پورے ایک انداز کو امیر علیہ سنت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے بھی یعنی نہیں ہوتا نا کہ ہمارے درمیان میں رہنے والا شخص ہمارے ہی معاملات کو جان کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے جو اختیار کیا ہوا ہے آج اس کے آج دیکھیں یہ ریزلڈ ملا ہے تو اس حوالے حضرت. سے الحمدللہ ہم کو ایک بڑا زبردست رہنمائی مل اصل ہوں. میں وہ شورا شرح فرما ہیں کہ امیر اللہ سنت کو میں حکیم الامت کہوں گا باشا, باشا. تو اصل میں امیر اللہ سنت دامت برکات ملالیہ کو میں نے جو دیکھا ہے نا وہ اصل چیز ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی اصلاح کی کوشش بارد. کرتے ہیں ٹھیک نا اچھا اب اس میں آپ باشا. ہر طرح سے لوگوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فائدے والی باتوں باز جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا زیادہ ان کی عقل جو ہے وہ اوپر چڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو یہ چیزیں کم سمجھ آتی ہیں اور جیسے مثال کے طور پر بعض مدنی گلدستہ میرے لسمت کے وہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ مورانا صاحب کیا بتا رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے جیسے پھلوں کے فوائد بتاتے ہیں سبزیوں کے فوائد بتا دیئے یا مثال کے طور پر یہ چیز اس طرح رکھیں جی کیلے والا مدنی گلدستہ تھا کہ آپ اگر گچھوں کو اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا اس کا کہ وہ نرم نہیں پڑیں گے اور یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی اب جس کو شور ہونا اس بات کا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر رہتی ہے اور لوگوں کو وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا کیا ہے سہر اناس ہی مئی کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو اب امیر علیہ سنت کی جہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کی آخرت سنورے تو وہیں آپ اپنی آخرت پر بھی توجہ دیتے ہیں ایسا نہیں کہ دوسروں کو دیکھ رہے ہوں اپنی ذات کو نہ دیکھ رہے ہوں دوسروں کی آخرت سنوارنے میں ان کی اپنی آخرت بھی سنور رہی ہے اور یہ تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فائدے والی باتیں بتائیں تو اب یہ چیز جو بتائی ہے یہ ایک حکمت والی بات تھی ایک فائدے والی بات تھی کہ بھئی یہ چیزیں اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا اب اس پر جو ہے وہ اگر آپ کی عقل شریف کے اندر یہ بات نہیں آتی تو آپ کی عقل کا قصور ہے نہ یہ کہ اس میں امت کی ایک خیر خواہی والی بات بتائیے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تان و تشنی شروع کر دیں آپ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان چیزوں کو اگر آپ اس سینریو کے اندر دیکھیں گے اس سوچ کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں امت کی اصلاح کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے کیسی سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے امت کو فائدہ پہنچایا جائے چاہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے کتنی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹے دار شاخ کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے کیا کی اور پھر اس کے اوپر فضیلتیں بیان کی کہ کسی نے کانٹے دار شاخ دور کر دی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرما دی آپ کو اس پہ کہنے لگے کہ کانٹے دار شاخ دور کرنے سے کیا ہوتا ہے تکلیف دے چیز کو دور کر دینے سے کیا ہوتا ہے تو بھائی یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اس زمانے کے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا آج کے دور میں بھی اگر ایسا مقام ہو کہ جہاں سے ایسی چیزیں گرتی پڑتی ہوں ان کو دور کر دیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں گے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے دل کے اندر امت کا کتنا درد موجود ہے کہ وہ ہر سطح پر ہر مقام پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ امت کے لیے فائدے والی بات ہو تو اسی کو حکیم اور بولتے ہیں اسی کو جو ہے وہ خیر خواہ امت کہا جاتا ہے مفت صاحب ایک بڑی بات یاد آ گئی آپ کی گفتگو سے کہ ایک ادارہ ہے فائننس ڈپارٹمنٹ کے کوئی بڑے ہے اکاؤنٹس کے بڑے آفیسر تھے تو ان سے ایک دن بات ہوئی تو کہا کہ میں فیضان سنت پڑھ رہا تھا تو وہی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لو سیدھے ہاتھ سے لو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پیو تو یہ یہ تو روایت سنی سنی ہے تو امیر علی سنت کو بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آج کل ہماری بڑی عجیب حالت ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو جگ سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا سی توجہ دے کر اگر جگ الٹے ہاتھ میں کر لیں گلاس سیدھے ہاتھ میں کر لیں تو یہ دینا لینا ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے گا ہمیں ثباب ملے گا چائے پیتے ہیں تو کپ جو ہے ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے پلیٹ ہماری الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں अब अगर यही थोड़ा सा चेंज कर लें कि कप उल्टे हाथ में ले लें प्लेट सीधे हाथ में ले लें तो पीना जो है हमारा सीधे हाथ से होगा हमें सवाब मिलेगा तो उनका कहा कि ये गुफ्तगु जो हुई तो मैंने कहा कितनी जेन्यून बात की यानी समझाने का वो जो एक आसान अंदाज था तो इस तरह से जो बातें अमीर अली की हम सुनते हैं تو الحمدللہ یہ کئی ایک ہی اصلاح کا ایک زبردست ذریعہ بنتا ہے ایک معاشرتی طور پر ایک پہلو یہ بھی ہے نا مفتی صاحب میری گفتگو کو اگر لیں تو رہنمائی بھی فرما دیں اس میں کہ یقیناً ایک آدمی تو ہے نا کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سلجھا سمجھدار اسمارٹ ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے وہ اپنے مزاج و معیار کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں اختیار کرتا ہے اور اس کی دینی معلومات چلی وہ تو اپنے مدنی پھول عطا فرما دے وہ اس بات کو بھی اگر دیکھے کہ معاشرتی طور پر علم کا فروغ ہے کتنا اور لوگ علم کی طرف مائل کتنے ہیں اور جہالت کی وجہ سے گھائل کتنے ہیں جب اللہ تبارک کا عزوجل کی رحمت سے نعمت خدا یہ میسر ہے کہ انہیں آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں ان کی نفسیات کے مطابق بلکہ عزوجل وہ مدنی مذاکرہ ہو یا خصوصی مدنی مذاکرہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور امیر علیہ دامت دعمت برکات ہر دوسرے لفظ کی بھی آسان تسہیل کر رہے ہوتے ہیں اچھے اسے بھی آسان کوئی ورڈ ہو سکتا ہے اس سے بھی آسان کوئی ورڈ ہو سکتا ہے تو خیرخواہی امت کا اور اللہ, اللہ تبارک کا بطاللہ ازہ کی محبوب علی صلاح وسلام کی امت کو علم پہنچانے کے حوالے سے ان کی حساسیت کا اس بات سے کس قدر مطلب دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کو یہ واقعی آپ والی بات کس قدر فکر اور درد ہے کہ کسی طرح قوم کو یہ علم پہنچے ہم معاشرتی طور پر دیکھیں تو صحیح اگرچہ دینی علم کے مقابلے میں دنیاوی علم کا حصول اب زیادہ نظر آتا ہے مگر دینی اور دنیاوی علم دونوں کو سامنے رکھ کر بھی آج بھی معاشرتی طور پر اگر لوگوں کا علوم سے استفادہ کرنے کا جو ریشو ہے وہ کس قدر ہے وہ ہم جانتے ہیں معاشرے میں جہالت کتنی زیادہ ہے معاشرے میں فرسود, فرسودہ کلچر کتنا زیادہ ہے عجیب و غریب رواج کا ہونا کتنا زیادہ ہے پھر لوگوں کی دین کی طرف رغبت و توجہ کتنی زیادہ ہے ایسے میں الحمد رب العالمین گھر گھر تک علم دین کے فروغ کے لیے سرکار شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت دامت برکات علی کا یہ آمیانہ انداز یہ منقصرانہ مزاج یہ آجزانہ طبیعت الحمدللہ رب العالمین کریم عزوجل کی عظیم نعمت ہے اس پر تنقید کرنے کی بجائے اس پر منفی مزاج بنانے کی بجائے مثبت ترکیب کو اختیار کرنا چاہیے کہ الحمد کس قدر آسان انداز سے قوم کو نفاست کا نظافت کا علم کا عمل کا نیکی کا تقوا کا پرہیز گاری کا خوف خدا کا عشق مصطفیٰ علیہ سلاۃ وسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے اور نہ صرف پیغام ہی دیا جا رہا ہے بلکہ عملی تصویر بن کر الحمد رب العالمین معاشرتی طور پر ہمارے ہی درمیان ہے نا یہ ہزاروں لاکھوں امامے والے ہزاروں لاکھوں مدنی برقع والی اسلامی بہنیں ہزاروں لاکھوں الحملہ داڑھی والے سفید لباس پہننے والے آجزیو ان کے ساری کی صحیح کرنے والے نیچی نگاہیں رکھنے والے تو معاشرے پر تو جو اس کے اثرات ہیں وہ تو الحمد اپنی مثال آپ ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے الحمد للہ کہ جو علم کے علم سے استفادہ کر رہا ہے ان کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے ان کے ملفوظات کو سن رہا ہے ان صحبت کو پا رہا ہے وہ علم و عمل کے میدان کا شہ بننے کی صحیح کر رہا ہے اللہ اخلاص کی نعمت دے استقامت کی دولت دے تو انشاءاللہ معرفت خدا و مصطفیٰ اس کا مخدر بنے اور الحمدللہ رب العالمین جب یہ نعمتیں میسر ہیں تو ایسے میں اپنے آپ کو خاموخوا منفی نگاہوں کی طرف لے کر جانا منفی مزاج کی طرف لے کے جانا کسی خاص اسپیکٹ کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ہی منفی سمجھنا یہ تو بلا کی بیوقوفی نظر آتی ہے آئیے اپنے سلسلے میں کال بھی شامل میں حضرت الحمد الحمدللہ میں جو ابھی سوچ رہا ہے مفتی صاحب فرمانے تھے باپا کے ہر اس موضوع پر یہ چیز اشیاء میں حقیقت میں بات کہی ہے کہ امیر نے مدنی مذاکرے میں زندگی گزارنا کے ہر طریقہ بتا دیا اللہ کی پرورش وادل کا ادب شادی کیسے کرنی ہے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ میرے کا ہیہ ہے ماشاء اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا اللہ تعالیٰ ہمارے جان میں السلام علیکم وبرکاتہ یہ ہماری صورت کیسے معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس پر ہم کہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو جو واقعی یہ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو عمل کی ترغیب ہے لیکن وہ صاحب یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں آگے نہ مزید ماشا اس کی دعوت کو اور اس, اس کے ویورس بڑھیں اور یہ بھی جیسا ہمارا سوشل میڈیا کا جو ایک جو شعبہ ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ بھی مختلف انداز سے جو Uh, اس کے مدنی گلدست سے جس کو کلپس کہا جاتا ہے ویڈیو کلپس وغیرہ بنا کر جو وائرل کیے جاتے ہیں تو یہ بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور خاص کر uh, ان دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف سوالات ہوئے اور جو وساوس پیدا کرنے کا ایک طبقے کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیدا کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل نے یوں سمجھنے کی اس میں بیڑا اٹھایا کہ ان کے وسوسے کوئی جو ہے وہ کاٹ کرنی ہے تو الحمدللہ یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت ایک تیرہ دن میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ کا ہی ایک بڑا ایک زبردست جاندار شاندار ٹاپک ہوا اور اس ٹاپک پر امیر علیہ سنت نے جو اپنے انداز سے جو سمجھانے کی کوشش کی تو بہت سے لوگوں کے اس میں وسا... وساوسی کاٹ ہوئی ہے کتنوں کے اعتقادات کتنے کے نظریات مزید ہوئے کتنوں کے وسوسوں کی کاٹ ہوئی اولیاء اللہ سے محبت کا کیسا ماشاءاللہ فیضان جاری ہوا مساط اس میں یہ ضرور آپ فرمائیں کہ یہ جو اس طرح کے جو طبقے ہوتے ہیں تو ظاہر اب یہ تو ایک تسلسل تھا جو ایک سلسلہ یہ ایک ہمارا جاری رہے گا ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہی ہے تو مزید اس میں اگر اس کے فیوز و برکات پانے ہوں تو ہم کس طرح سے لوگوں کو جیسے نا ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے تو اب اس میں ٹیبلٹس مختلف قسم کی ہوتی ہیں تو اب ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے جو لوگ جو مختلف دفاتر میں آفیسز میں جو کام کرتے ہیں یا اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں ہمارے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ مختلف وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خیر ہے اور بڑی نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی نالج میں لائیں اور جو خاص کر اس طرح کے ٹاپک پر جو بحث کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت ایک بات امیر علیہ فرماتے کہ بجائے آپ بحث کرنے کے میری وہ کیسٹ سنا دیں میرا وہ کلپ دکھا دیں میری وہ بات جا دیں اگر سمجھنے کی کوئی کیفیت ہوگی نا تو اللہ کی رحمت سے اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس بارے میں اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں اصل میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا باتیں دیکھتا رہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں اصل میں عقائد کے بارے میں عقیدے کے بارے میں واضح طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ تسلب فی العقائد ہی محمود کہ عقائد کے اندر جو تسلب ہے نا مضبوط ہونا یہ پسندیدہ ہے اس میں اولا پولا نہیں چلتا وہ دیوار وہی اس دیوار کے اندر کیل ہے کہ جو نرم ہوتی ہے اگر دیوار سخت ہے نا تو کیل ٹوٹ جائے گی لیکن آپ کی دیوار کے اندر جب وہ کیل گھسے گی نہیں تو اول تو آپ پکا اور پختہ ذہن بنا لیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہزاروں لاکھوں علماء صحابہ کرام علی مردوان سے لے کر آج تک جو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ ماں انا علیہ و اصحابی کے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں الحمدللہ آج بھی اہل سنت ہی سواد اعظم ساری دنیا کے اندر موجود ہیں یہی عقائد یہی نظریات آپ کہیں چلے جائیں عرب دنیا میں چلے جائیں آپ افریقہ جنوبی افریقہ چلے جائیں آپ کسی بھی کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیں آپ کو یہی عقائد و نظریات ماننے والے ملیں گے تو اول تو آپ ڈھوک بجا کے جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ بس کسی کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا اپنے عقیدے کے اندر مضبوط اور پختہ ہو جائیں ان وساوس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اب رہا بحث و مباحثے کا تو دیکھیں بنیادی اعتبار سے چونکہ یہ منصب آپ کا ہے نہیں یہ منصب ہے علما کا علماء کی گفتگو کا اور ہر عالم کا بھی یہ منصب نہیں ہوا کرتا کہ وہ اس ان موضوعات پر مباحثہ کرتا پھرے سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تلاڑے بہت جلیل القدر تابئی بزرگ گزرے ہیں اور یہ اکابر تابعین میں سے کہلاتے ہیں ان امام دارمی رحمت اللہ تلاڑے نے روایت کیا ہے کہ ان کے پاس بد مذہب آئے اور آ کے کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں قرآن سے کچھ پڑھ کے سناتے ہیں منع فرما دیئے کہ مجھے تم سے سننا ہی نہیں ہے ان کا احادیث سن لے کب مجھے تم سے سننا ہی نہیں ہے تم اٹھتے ہو تو اٹھو ورنہ میں یہاں چھوٹ جاتا ہوں تو وہ چلے گئے تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے قرآن سن لیتے حدیث سن لیتے کچھ اور تھوڑی سنا لیتے تو فرمایا کہ اگر یہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کوئی بات بتا دیتے آئے پڑھتے پڑھتے کچھ بات کہ دیتے اور وہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی تو پھر میں کیا کرتا تو یہ وہ ہیں کہ جن پر ہمارے دین کا یوں کہنے کہ دین کے ستون ہیں یہ آج جو بخاری مسلم کی روایتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ایک راوی ہے یہ لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار یہ ہے تو ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہمارے ایک سے بہاس کے اندر الجھا کریں اس فن کے جو ہے وہ علما ہوتے ہیں ان کی طرف ان کو اب متوجہ کر دیں دوسری بات ایسے لوگوں سے آپ کو الجھنے کی رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اپنے کام سے کام رکھیں وہی باتیں نہ جو وہ چھوڑو بھی نہیں چھیڑو بھی نہیں یہ کام آپ کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ تبارک و امن و سکون کے اندر رہیں گے سلامتی کے اندر رہیں گے اور دوسرا آپ مدنی مذاکروں کی پابندی کریں گے جو کتابیں ہمارے علماء علیہ سنت نے لکھی ہیں امیر علیہسنت جن کی ترغیب دلاتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالیہ دلائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے ابھی جو رسالہ اس سے پہلے بیان کیا گیا امبیا اولیا سے مدد مانگنا کیسا جی اس کے اندر سفات پر دلائل ان کو پکارنے کے ان سے مدد مانگنے کے تو اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکوطل آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے دلائل ہر موضوع پر موجود ہے اور یہ بڑا ایک خوبصورت انداز امیر علیہ سنت کا ہوتا ہے کہ جس یہ سمجھے کہ اشرے میں جن دنوں میں یہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو ان دنوں کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں جو ایک طبقہ ہے جو ذہن خراب کرتا ہے تو مختلف انداز میں جو ہونے والے جو وساوس ہے اللہ کی رحمت سے اس کو آ, بہت ہی آسان انداز سے جو ہے وہ اس کے دلائل دے کر اپنے انداز سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں ضرور آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کیونکہ آج تھرٹی دسمبر ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس نے ہم کو آج کی رات میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے تو میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے امیر علی سنت کا جو آفیشل جو پیج ہے فیس بک کا آپ اس سے میرے لسنت کی جو ویب سائٹ ہے اور داود اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ مختلف بیانات وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے کلپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد میں راول پی میں آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک بہت ہی پیاری ہے مدینہ مدینہ ہو گیا ہے جیسے ہی بارہ بجے ہم بھی مدنی مذاکر کی آواز ماشاء اللہ اونچی کر لی اور دور سنا مدنی چند کے ساتھ شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے شیطان کے خلاف جنگ رہے رہے کے جنگ جاؤ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی منع کے جذبات مرحبا اور آپ کا میٹھا میٹھا انداز بھی مرحبا میں تو بعدوں کا یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ان کے جو والدین ہیں سرپرست ہیں یہ ماشاء ایک ایسی جنریشن یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ ان کا انداز اور ان کے جو جذبات ہیں یہی مطلب کہ جیسے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں کہ جو شعر ہے نا وہ جو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مناجات کا جو شعر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے مقبولیت کی کیفیت میں ہے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے اور ربی کائنات ازب اجل نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کی دعا کو گویا کہ بنا کو اس کو سرکار علی اسلام اسلام کے جناب میں ایسا مقبول کیا ہے کہ دیکھئے ماشاء اللہ اجز وجل جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ اور اس کے علاوہ ہمارے جو اداروں میں مدنی منع پڑتے ہو تو اپنی جگہ پر مدنی منیا پڑھتے اس کی جگہ پر مدر مدنی چینل کے ذریعے سے ماشاء اللہ اجدل لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی تو اسلامی بہنیں تو اپنی جگہ پر مگر جو مدنی منوں کی تربیت کا سامنا ہے ابھی نور شریف کے مبارک مہینے میں گلی گلی میں سرکار آمن باق کے امن بھر کے نعرے سے لگ جاتے اور آج ماشاء اللہ غوث پاک کے نعرے سے لگ رہے ہیں تو رحمتی خدا سے اللہ نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کو کیسی بابرکت ہستی بنایا ہے کہ جو ان سے تھوڑا سا بھی کپ ٹچ کی پوزیشن میں آتا ہے نا وہ خود بخود ذکر خدا و مصطفیٰ اور ذکر ولی والے بیچ میں شامل ہو جاتا ہے ماشاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مزید برکت عطا فرمائے اور اس ٹاپک کو مجھے شامل کرنا ہے لیکن میں چاروں کے ہوں کہ کی موجودگی میں کیا چلیں کال آپ کی شامل کرتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شراب اس نیت سے کیے کہ ابھی بھی لیتا ہوں توبہ کر لوں گا تو ایسا کرنا کیسا اس کو تو مفتی احمد ارخن رحمت اللہ علیہ نے کفر لکھا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اس میں گنا کو ہلکا جانا جا رہا ہے اور یہ تو برہل اور خطرناک یعنی بہت بڑا گنا ہے تو یہ تو اس سے توبہ بھی کرنا ضروری ہے اور تجدید ایمان بھی اس میں کرنا ہوگا کہ ایمان کی تجدید کر لیں کلمہ پڑے نکاح والے ہیں تو دوبارہ نکاح بھی کریں اور سب اس میں تو یہ ہے کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا تو بعض اوقات جیسے نیا گاگ پھنس گیا یا کوئی ایسا آ گیا اور وہ جیسے آج کی رات جو تھی اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو عادی نہیں ہوتے لیکن یہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے پھنستے ہیں اور جیسے جب سب جگہ یہ سلسلے چل رہے ہوں گے تو وہ نا کوئی بے باک یار کیا فرق پڑتا ہے وہ نا ماد اللہ کہ توبہ کر لینا ابھی چل لے تو پی لے تو یہ بھی ایک اتنا مطلب خطرناک قسم کا جو ہے وہ ہمارے لیے وبال ہے کہ اگر بری صحبت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور کبھی اگر ہم اس موقع پر ان کے ساتھ پھنس گئے تو ایک تو گناہ ہے کبیرہ اور پھر یہ ایمان کی بھی مطلب بربادی کا ایک سبب بننا یہ کتنی بڑی مطلب آفت ہے بالکل بالکل یعنی یہ تو وہی نا کہ برے کی صحبت کہ تجھے برا بنا دے گی اب وہ چاہ بھی رہا ہے بچنا تو اس کے دوست اس کو اس تباہی کی طرف لے گئے اور یہاں پر تو اگر وہ بچنا نہیں چاہ رہا تو اس کو بچایا جا رہا ہے جی تو اب کیا اس کے لیے بہتر ہے یہ تو بندہ خود ہی غور کر سکتا ہے تو ایسو کی تو صحبت سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ تو وہ مارے بد ہیں جن کا کاٹا بھی جو ہے نا وہ اس کا تریاگ بھی نہیں ملے گا کہ اس سے بچاؤ کیسے ہو سانپ کے کاٹے کا تو تریاگ ہو سکتا ہے اس سے تو بندہ کوئی علاج کر سکتا ہے لیکن یہ اگر ناوز اس نے اسی نیت سے پی دیا شراب پیری جی جی اور مر گیا تو کیا اس کا حال ہوگا شراب پینا یہ تو اللہ تبارک وطار کو کتنا ناپسندیدہ ہم سن چکے ابھی مدنی مذاکرے کے دوران تو اس سے برال ایسے دوستوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ ان پر جو لانتیں اترتی ہوں گی اس سے کہیں آپ پر نوسط نازل نہ ہو جائے اس میں میں یہ ضرور کہوں گا ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا اگر کبھی تمہیں شراب پینے کا ذہن بنتا ہو نا تو صبح کے وقت کسی شراب خانے میں شرابی کی حالت دیکھ لینا تو ایک مرتبہ والد کے بعد اس کا ایک ذہن بنا کہ مجھے شراب پینی ہے تو والد کی نصیحت یاد آ گئی تو جب جا کر دیکھا تو شراب خانے کے بعد جو نا وہ نالے میں پڑا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ جو شراب میں پیوں گا تو گویا پینے کے بعد میری یالت ہوگی تو پھر اس نے کہا کہ نہیں بابا مجھے نہیں پینا ہے تو یہ واقعی ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی کہ جو اس طرح کی ایک مینٹلٹی رکھتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات میں گھرے پڑے ہوتے ہیں نا اگر ہم ان کے انداز اور ان کے افعال کو دیکھ لیں غور کریں عبرت کریں نا تو شاید ایسوں کی صحبت سے بچنے میں ہی ہم اپنے آپ کو عافیہ سمجھیں گے کہ ہمیں ایسوں سے بچنا چاہیے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ ہمیں اسی طرح بلا رہا ہے اور جنہوں نے اس پیغام کو لبیک کہا تو کل جیسے ہماری بات ہو رہی تھی ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو سابقہ دور میں ایک گلوکار تھے اور وہ کے بڑا خوبصورت جملہ لگا کہ یار کیسا چینج ہوا ہے بندہ نا ایک اسلامی بھائی کے متعلق تذکرہ ہوا کہ ایک دور تھا کہ ٹاپ لیول کے سنگرز میں نام تھا اور اب مطلب ایسی گمنامی اور ایسا تقوی پرہزگاری کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند کرے تو میں واقعی آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس پیارے اور مبارک جو مدنی ماحول ہے اس سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ہی ایسا کہ ہمارے چاہے بچے ہوں ہم ہوں ہمارے والدین ہوں ہمارے رشتہ دار ہوں ان سب کو ہم وابستہ کریں اپنے گھر کی خواتین کو بھی ان کے اجتماعات میں مدنی کاموں میں مصروف رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ بے شمار برکتیں ملیں گی ایک صاحب ایک بڑا خوبصورت آج جو ٹاپک امیر علی نے بیان کیا کہ اب یہ جو دو مہینے ہیں تو جیسے ممنوں میں کہا تھا نا پہلو خالی بیو خالی یعنی اب دو مہینے ہمارے کوئی وہ عیدیں نہیں ہیں کوئی بڑی راتیں نہیں ہیں تو پھر جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کے مہینے کو کہا جاتا ہے نا رجب عیدیں جو گجب, گجب یعنی کہ اس میں عیدیں آنا شروع ہوں گی تو کل بھی ایسی تذکرہ ہو رہا تھا امیر سنت کی بارگاہ میں تو کہا رجب آنے کے بعد تو نا ویسے ہی اپنے کو مزے کو مزہ آتا ہے کہ رمضان بالکل قریب ہو گیا تو یہ ایک بڑا ایک سمجھ کے تصور ہے الحمدللہ آج اس پر کافی کلام ہوا اور میں یقیناً اس پر بھی ارض کروں گا کہ ضرور گفتگو ہو کہ یہ دعوت اسلامی کا کیسا پیارا مہینہ ہے کہ نیکیاں ہمیں زیادہ کرنے کا ایک موقع ملے گا روزے رکھنے کا موقع ملے گا عبادت کا موقع ملے گا تو یہ واقعی زندگی بڑی مختصر ہے اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں گزارتے ہیں تو خیر ان دنوں میں بھی نیکیاں کرنی ہے لیکن ایک تذکرہ ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینے جب گزریں گے تو اس کے بعد رجب کا مہینہ آئے گا اور اس کی چھ تاریخ کو خواجہ غریب نواز کا عرس تو جناب پھر وہ اکیس رجب الم پندرہ رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام اور پھر ستائیس رجب شریف کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم جو ہے وہ منایا جائے گا تو یہ بھی باقاعدہ ہرس نیکیوں کی طرف لینا یہ بھی الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک خاصہ ہے تو ایک جگہ بڑی خوبصورت بات پڑی تھی کہ چند لوگ جو ہے یہ سفر پر تھے تو سفر کرتے کرتے اچانک ایک اندھیری سرنگ میں داخل ہوئے تو جیسی سرنگ میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں میں کوئی چیز چوبنے لگی تو کسی نے خیال کیا کہ لوگ سرنگ سے گزرتے ہیں تو جس طرح ہمیں چب رہا ہے تو لوگوں کو بھی چوبے گا تو اس نے جو ہے وہ جیبوں میں جھولی میں بھر لیے نا جتنے ہو سکے تاکہ میں سرنگ سے باہر نکل کر کہیں کونے میں ڈال دوں گا تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو اور کسی نے تھوڑے بہت اٹھائے کہ بھائی جب اب کیا اتنا زیادہ اٹھانا ہے اتنے سارے مطلب یہ کنکر پڑے ہوئے چب رہے ہیں سب اور بعض تھے کہ کا یار جس طرح اپنے بچ بچا کے نکل رہے نا آنے والا بھی بچ کے نکلے گا اپنے کو کیا پنچاط پڑیے تو یوں جب وہ تینوں طرح کے لوگ جب سرنگ سے باہر آئے تو باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ وہ جو کنکر تھے وہ معمولی کنکر نہیں تھے مگر وہ ہیرے تھے अبدا, अبدا, अبدا. تو جنہوں نے زیادہ اٹھائے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اتنا مطلب مال ہمارے پاس مل گیا جنہوں نے کم اٹھایا وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم بھی زیادہ اٹھا لیتے اور جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا تو وہ اپنا سر پیٹتے رہ گئے کہ کاش ہم بھی کچھ اٹھا لیتے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ نیکیاں کریں گے تو آخرت میں جب اس کی جزا پائیں گے جیسے وہ روایت دھیان ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی افسوس کریں گے ان لمحات کا کہ جن میں وہ نیکیاں نہ کر سکے یا کم کر سکے تو اگر وہ اور نیکیاں کریں گے تو اس میں درجے اور بلند ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں ملا ہے کہ جو ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے نیکیاں پھیلانے کی بھی ترغیب ملاتا ہے تو آپ بھی اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس مدنی قافلے میں شامل ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی کال شامل جاب کریں جاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ برائے کرم داڑھی کا کھد کیسے بناتے داڑھی کا کھد جو ہوتا ہے وہ کیسے بنانا چاہیے اور میرا دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کہنا کیسا برائے کرم رشاط فرما دیے السلام وبر اللہ و اس میں داڑھی جو ہوتی ہے یہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو بال نکلے ہوتے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہوتے ہیں نیچے تک اور گال کے اوپر ایک الگ سے ہی بال نظر آتے ہیں کہ جن کی نشو نما بھی کم ہوتی ہے کم بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو گال پر بال ہوتے ہیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے ان کو صاف کرنے کو بھی خط کہتے ہیں اسی طرح داڑھی جب آپ تھوڑی سے پکڑیں گے اور وہ ایک مٹھی سے نیچے جتنے بھی بال آپ کے آ جائیں گے تو ان کو کاٹ لینا یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی بعض اوقات ختم شمار ہوتا ہے تو بہرحال یہ گال کے اوپر ہمارے ایک بال ہوتے ہیں کہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ داڑھی سے جدا بال ہیں اور ان کی نشو نما بھی کم ہوتی ہے تو ایسے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر کہنا اس کو علماء نے کفر لکھا ہے وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے جسمانیت سے جگہ سے پاک ہے جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے مترکن کہیں گے تو ناوز باللہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہو کیونکہ وہ کوئی جس جگہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جسم ہونا ضروری ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ناؤزب باللہ اپنے جسم مانا تو یہ کفر ہو جائے گا اسی طرح جگہ مانی تو جگہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تالا کے برابر جگہ یا اس سے بڑھ کر ناؤزب باللہ جگہ یہ دونوں صورتیں یہ کفر کی بنتی ہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تالا کا علم اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حدیث پاک میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا لا تفک روف اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو تو تفک رفیخل خلق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کرو اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کو فرمایا کہ اس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے کہ اللہ تدریقہ البسار ود رک الفسار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک جو ہے وہ ہماری عقلیں نہیں کر سکتیں تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کی مخلوق کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے آسمان کیسا بنایا اس میں ستارے کیسے بنائے اس میں سورج کیسا بنایا ان کا نظام کیسے مرتب کیا ہے انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے کہ کیسا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاہکار بنایا تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یاد دلائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دل کے اندر پیدا کریں گے تو بہرحال یہ عقیدہ نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہے اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے اس کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے یہ جو قرآن پاک میں بھی فرمائے کہ ہم شہرت سے قریب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہرت سے ناوز باللہ کو جسم کے ساتھ قریب ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم اور اس کی قدرت جو ہے اس کی شہرت سے قریب ہے کہ اس کی شہرت سے زیادہ اس کو جانتا ہے اس کی قدرت جو ہے اس کے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے ماشاء اس میں وہ سب گزشتہ کال میں مدنی مننے کے جو جذبات تھے کہ نا ہم نے اپنا والیوم مدنی چینل کا تیز کر لیا اور ماشاءاللہ درود و سلام کا ایک جو ورد ہو رہا تھا تو میں خود بھی مدنی چینل کے اسکرین پر جو ہے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جس انداز سے فیضان مدینہ کا ایک انداز تھا اور یقیناً گھروں میں بھی جو لوگ شامل تھے تو اس مختصر سے وقت میں یعنی ایک ہی ایک انداز میں ایک ہی او طرز میں وہ جو ایک لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا جو ورد ہوا ہے اور وہ حدیث پاک کے جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو دس بار رحمت کا نزول ہوتا ہے تو مجھے امیر علی سنت کی ایک بڑی پیاری ایک ادا یاد آئی تھی کہ جیسا نا کوئی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بھائی کعبے کو دیکھ کر مطلب کیا دعا پڑھیں تو کہ درود شریف پڑھ لے بارمبار مرتبہ دروشریف پڑھ لیں تو یہ ایک انداز دیکھا اسی طرح جب کبھی کوئی اوپننگ ہوتی تھی کہ بھائی آج افتتا ہے تو اس افتتا کے موقع پر بھی امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا کہ درود و سلام کا گرد کراتے تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہم نے آج دعوت اسلامی کی اس عالمی مدنی مرکز میں امیر علیہ سنت کے اس میں دیکھا تو درود و سلام اس موقع پر پڑھنا یہ کتنا بڑا ایک کار خیر اور کار ثواب ہوا بلکل. ہوگا یعنی ابھی تاثرات بھی نیچے چل رہے تھے مدنی چینل پر کیا بات ہے مدنی چینل کی کہ اس رات جہاں لوگ ہزاروں لوگ باہر گناہوں میں مصروف ہیں ہزاروں لوگوں کو مدنی چینل میں بٹھا کے گناؤں سے بچا لیا گناہوں سے بچا بھی لیا اور ان کو نیکی میں مشغول بھی کر دیا الحمدللہ اور علماء نے واضح لکھا ہے کہ ہر دعا سے بڑھ کر جو دعا ہے وہ یہی درود پاک ہے کسی بھی مقام پہ دعا کرنی ہو اس مقام کی جگہ اگر اس دعا کی جگہ اگر درود پاک پڑ لیں یعنی جہاں فرض و بازی بھی وہ معاملہ ہے اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر دعا کرنے کی فصلت آئی وہاں پر درود پاک پڑھنا افضل ہے طواف کرتے ہوئے مختلف دعائیں ذکر کی گئی ہیں فرمایا اس کی جگہ اگر اللہ مربنہ دنیا حسن و حسنہ الآخرتی حسنت وقینہ یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے اللہ تو ہر مقام پر درود پاک یہ بہتر عمل ہے اور یہ ہر صورت میں بندے کا قبول ہی قبول ہوتا ہے کیونکہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازر فرما اس اعتبار سے تو یہ قبولی قبول ہوگا باقی رب بندے کے لیے ثواب کا معاملہ تو وہ اخلاص کے ساتھ پڑے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا ریاکاری سے نہیں پڑے گا تو تو اس لیے درود پاک تو ہر وقت ہی بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پڑے اور ایسے موقع پر بالخصوص کہ جب ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا شگون ہے نیک شگون ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے اس سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک اچھا سائن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو اور ہم سارے سال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ <سلام> و تعالی علیہ و وسلم <و> علی <و سلام> علی کی ذاتِ گرامی پر درود پاک پڑھیں تو بہت اچھا عمل ہے <سلام> <سلام> بڑا زبردست مدنی پھول آپ نے شاہ فرما نگرانی شمرہ دحمد برخاتون علیہ نے آج مدنی مذاکرے سے قبل جو موٹیویشنل سپیچ ماشاءاللہ فرمائی مدنی پھول جو ہوتا فرمایا اس میں ایک بڑا پیارا پہلو تھا کہ ہم اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں اور ان طبیعتوں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک مثال پیش کی ہنی بی کی اور ایک سمپل بی کی جو مکھی ہوتی ہے اور شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کو چناؤ کرتی ہے گلستان کا چناؤ کرتی ہے گلشن کا چناؤ کرتی ہے اور اس طرح سے وہ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے میٹھا میٹھا رس لے کر آتی ہے جبکہ کے اس پر دوسری مکھی ہوتی ہے اس کا جو چناؤ ہے وہ غلازت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اور گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کی ترقی بناتی ہے آپ نے بڑا پیارا پہلو ارشاد فرمائے کہ انسان ان موقع پر بالخصوص اپنی طبیعت کا جائزہ لے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے وہ ہنی بھی کی طرح واقعی اس گلستان کی طرف بڑھتا ہے اس گلشن کی طرف بڑھتا ہے کہ جہاں پر نکی اور تقوا کے مدنی پھول ہیں کہ زندگی کا چلیے آپ کے نزدیک اگر چمیر علی سنت دحمد برکھاتون عالیہ نے بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرمائی اور ہجری سن اور عیسوی سن کے اعتبار سے بھی بڑی زبردست بدنی پھول اکا فرمائے کہ یہ ہماری رات نہیں ہے ہماری آپ محرم تھی جو پہلی محرم شریف کی جو ترکیب ہے وہ ہمارا نیا سال ہجری سال کا آغاز ہی در اصل ہمارا سال ہے چلیے اگر اسوی تاریخ کی ترکیب آتی بھی ہے تو کوئی بھی موقع سے نیکی اور تقوی کی بغیر گزارنا ہی نہیں چاہیے آشان. پھر یہ زبردست مدنی پھول نگرانی شورا کی طرف سے ملنا کہ ہمیں اپنی طبیعتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور واقعی ان مواقع پر انسان دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو ان محفلوں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے ایسی جگہوں پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں شراب جوا, بدکاری کی طرف لوگوں کی رغبت ہے ایسی جگہوں پر لے کا جاتا ہے کہ جہاں فائر ورک کے نام پر واقعی جہنم کی فائر کو جلانے کا سامان کیا جا رہا ہے یا اپنے آپ کو ایسے مواقع پر ان گندگیوں سے ان غلاظتوں سے اس برے ماحول سے ہٹا کر نیکی اور تقوی کی طرف اچھی محفلوں کی طرف اچھی مجالس کی طرف یا گھر میں انڈیویجولی چلی ایسی محفل محفل یا مجلس کی طرف نہیں بھی جاتا گھر میں انڈیویجلی اپنے آپ کو تمام گناوں سے بچا کر اللہ رسول کے ذکر میں الحمد للہ ربی العالم رہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے مدنی چینل کے ذریعے اسی پر موجود رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ ایک ایسا زبردست پہلو تھا جسے ہماری گفتگو پہلے بھی چل رہی تھی نیک دوست اپنانے کے اعتبار سے نا تو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں خود نیک طبیعت ہوں نیک خصلت ہوں نیک مزاج رکھتا ہوں یا خدا نخواستہ خدا نخواستہ میرے اندر ہی کچھ ایسے جراسیم پائے جاتے ہیں کہ میں خود بخود وہ خنی بی کی بجائے وہ بھی بنتا ہوں کہ جس سے بڑی بھی پریشانی رہتی لیکن اس میں مختلف ایک بات ایک تاثرات آئے تھے کہ ایک کسی اسلام بھائی نے کیا تھا تو کیا نا بھائی بن گئے کہ دو سال پہلے اس رات میں شراب پی دی اللہ نے توبہ کی اور پچھلے سال اور اب مدنی چینل پر بیٹھا ہوں الحمد تو میں آپ کی جو گفتگو نا وہ ہے اب وہ جو ایک احساس ہے نا یار اللہ کا شکر ہے مجھے ایک اچھا مدنی ماحول مل گیا تو یہ میں واقعی بات کہوں گا کہ جو اس طرح کے اٹینڈ کرتے نا یعنی اجتماع میں آ یا ایک دم سے جو چینج ہوتا ہے جیسے بعد اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یہ شرابی پینے والا شراب بیچنے والا یہ کیسے ایسے چینج ہو گیا تو دراصل یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ایک انسان کے پاس کھوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اچانک جب وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک بڑی مثبت تبدیلی ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول کو شام آباد رکھے اچھا ایک بڑا خوبصورت ایک جو موضوع تھا وہ تھا کہ صدمات جو آتے ہیں تو زندگی میں صدمات ہوتے ہیں کہ بھائی پریشانیاں آ گئیں تو اس وقت اپنے آپ کو کیسے قابو رکھیں تو الحمدللہ اس پہ بھی امیر سنت نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ کفل مدینہ لگائیں کیونکہ یہ بھی وہ وقت ہی یہ اکثر یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے بندہ شکوے شکایت یہ بہت زیادہ کر جاتا ہے اور بلکہ اعتراضات بھی اس میں مطلب زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بسا اوقات ان اعتراضات کے سبب جو ہے وہ جو ہے وہ بندہ کفر تک بک دیتا ہے تو یہاں مفت ایک بات امیر علیہ سلمت نے فرمائی کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ایک ذہن بننا کہ یہ میرے امتحان کے دن ہیں اور مجھے سبر آ جائے ماحک اس بارے میں آپ کیا یہ تو حدیث سے پاک ہے کہ سب سے بڑھ کر جو پریشانی آتی ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر پھر ان کے قریب ان پر ہوتی ہیں تو اس میں اصل میں ترغیب ہے اب ایسا نہیں ہے اس میں مقصد بتانا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی بہت بڑا مقام و مرترا اس لیے پریشانی آ رہی ہیں تو پریشانیوں کے حوالے سے تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے جی بما کا سبب اے دیکھوں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے تو یہ اصل میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تسلی دینے کے لیے اور اس بات پر بندے کو کا کاربند کرنے کے لئے پابند کرنے کے لئے کہ جب اس طرح کے مسائل مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے یہ تو کنفرم ہے یعنی یہ فائنل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بے وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے اب جو مصیبتیں پریشانیاں بندے کے اوپر آ رہی ہیں یعنی یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بندہ سوچتا چلا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے دل کے اندر اترتی ہی چلے جاتی ہیں وہ سوچتا ہی چلا جائے گا کہ کیا کیا رحمتیں میرے ربکی ہیں حب. کہ بندہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی اللہ تبارک و ہی کی ذات ہے کہ جس نے بندے کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے اب اگر وہ دنیا کے اندر بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے اور بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس نے کون سا کارنامہ سہی انجام دے دیا جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عطا کی تھی کیا اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس نے جو صبر کیا وہ اس کا بدلہ ہو گیا ہرگیز بدلا نہیں ہوا لیکن کمال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کہ بندہ اگر اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے یعنی اگر وہ کچھ بھی عطا نہ فرماتا تو بھی کافی تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے کہ ابھی بندے نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرما رہے اور بل فرض, بل فرض اگر ہم غور کریں کہ ہم ایز مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت و دوزت کے حوالے سے بندوں کا فیصلہ کرنا ہے اب بالفرض ہم یہ تصور کریں کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی بالفرض اول تو ایسا ہے نہیں مصیبتیں ہی مصیبتیں پریشانیاں ہی پریشانیاں بندے کو آئی ہوئی ہیں قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دو طرح کے افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ شخص کے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہوں گی اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر سے یوں لایا جائے گا اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی نعمت پائی تو وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی یعنی ایک جھونکا اس کو جہنم کا لگا تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی اور پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچی اب اس کو جنت کا ایک جھونکا دلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے یعنی وہ نعمت کی وجہ سے صرف ایک جھونکی کی وجہ سے ساری کی ساری نعمتیں ساری کی ساری جو مصیبتیں تھیں پریشانیاں पर تھی، تھیں وہ بھول جائے आ, گا تو اگر بندہ فقط ان چیزوں کے اوپر غور کرے تو یہ چیزیں اس کو صبر کے اوپر بھاریں گی اللہ تبارک و کی محبت اور مزید اس کے دل کے اندر پیدا کریں گے اور جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھتی چلے جائے گی اللہ تبارک و سے اس کی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر اس کا بڑھتا چلا جائے گا مصیبتیں پریشانیاں جو آئی ہیں اس پر وہ صبر کرتا چلا جائے گا جنت کے اندر اس کے درجات یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے روایت کے اوپر آپ اگر غور کرنے فقط اتنا کہ بندے کی جو دنیا کے اندر عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال بتا دی جی جاتا ہے اس سے اوپر عمومی طور پہ کوئی نہیں جاتا دنیا کے اندر بندہ اگر اتنی مدت رہتا ہے اور اس کو فقر و فاقہ پہنچا ہوا ہے غریب ہے بہت زیادہ فقیر ہے قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک روایت کے مطابق امیروں سے 500 سو سال پہلے ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا حق حق حق حق حق حق اچھا اب دنیا کی نعمت فانی دنیا کی نعمت حقیقت تو اور یہ محققین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نعمت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی لذت ہے ہی نہیں اللہ اللہ جو لذتیں ہمیں کھانے پینے وغیرہ کی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں حقیقت وہ لذت ہوتی نہیں ہے وہ تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے وضیحت دور ہو رہی ہوتی ہے ورنہ لذت جو حقیقی ہے وہ جنت کے اندر حقیقی لذت موجود شاید. ہے تو اگر ہم جنت کی نعمتوں کو دیکھیں اور دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں تو دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی پھر اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ جانے کب چھن جائے کب ختم ہو جائے یہ ڈر خوف الگ رہتا ہے لیکن جنت کی نعمت کے اندر تو نہ کوئی تکلیف ہے نہ اس میں فنا ہونے کا ڈر ہے نہ چھن جانے کا ڈر ہے کوئی ڈر نہیں اس کے اندر وہ نعمتیں اگر پانچ سو سال پہلے حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ اندازہ باشا کریں باشا کہ اس کی جیسی ہی ایک لمحے کی نعمت یہ ساری کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دینے والی ہے عمد. تو عمد. اگر سو سال مثال کے طور پر آپ نے دنیا کے اندر فقر و فاقہ کے اندر گزارے تو سو سال جنت کے اندر آپ نعمتیں امیروں سے پہلے حاصل کر کے مزید چار سو سال کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں کہ عمد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر غور و فکر پر ابھارتی ہیں صبر کرنے پر ابارتی ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں نہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کریں ما زبردست بہت کیا بات ہے کیا بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ لوگوں نے واقعی ہی دیکھا ہوگا دنیا بھر میں کہ کس طرح مدنی چینل جو ہے وہ نیو ایئر مناتا ہے کہ وہاں ایک طرف جو اللہ معاف کرے جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوں گے تو اس طرف جو ہے جیسے ہی وہ وقت آ رہا ہوتا ہے نیو ایئر کا تو درود پاک لبوں سے جاری رہتا ہے اور تمام عاشقان رسول جو ہے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیارا اکا صلی اللّہ علیہ وسلم پہ درود پاک کے ورد کر رہے ہوتے ہیں تو ان اللہ زب اس کی برکتوں سے ان سال جو اختتام بھی درود پاک سے ہوا اور شروعات بھی نئے سال کی درود پاک سے ہوئی تو انشاءاللہ اللہ وہ سال کتنا اچھا شاندار رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہماری بے صاحب مغفرت فرما دے بس موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب فرما دے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ صاحب کی شفاعت نصیب فرما دے اچھا دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہوائی فائرنگ شرابیں پی جاتی ہیں باقی حقیقت ہے کہ شراب کے اسٹور میں شراب کم پڑ جاتی ہے اور بلیک میں بکتی ہے اور سر باقاعدہ پوری سرپرستی ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو پوری ایک چین ہوتی ہے اب یہ جو ہائی فائرنگ اور جو یہ ابھی کراچی میں جو ابھی ریسنٹلی ابھی پتہ چلا ہے اور کنفرم رپورٹس ہے کہ دس لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور کچھ تو بہت سنگین جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں تو کراچی کے کہیں دو کہیں چار اس طرح زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تو اور اور اطلاع آ رہی ہے تو اللہ پاک آسانی فرمائے دوسرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ بد بدمست ہوتے ہیں جو وائف فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تو مستی میں کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کی گولی سے کوئی انتقال کر جاتا ہے کسی کی گولی لگی کیونکہ جتنی اسپیڈ سے یہ اوپر جاتی ہے جب ریٹرن ہوتی ہے یہ گولی وہ اس سے زیادہ تیزی سے آتی ہے واپس وہ گولی کسی کو لگی اور وہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ قتل جو اس کے زمہ ہوگا جو یہ ہے اور جو شراب پی کے مارے تو اس کا بھی انجام کس طرح ہے اس کے آخرت میں کیا وعید ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ قتل تو یہ صورتیں بنتی ہیں لیکن اس میں قتل کی قسمیں بیان کی ہیں نے پانچ قسمیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک قتل عمد ہوتا ہے جان بوجھ کے کسی کو نشانہ بنا کر قتل کرنا اور بعض قتل خطا ہوتے ہیں تو یہ وہ قتل عمد کی صورت تو نہیں ہے کہ جس میں قصاص بنتا ہو لیکن بہرحال یہاں دیت وغیرہ کی صورتیں یہ بنتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہاں قاتل کا پتا چلتا ہے نہ مکتو جو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے چلائی ہے یہ تو بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا بندوبست کریں گے لیکن بہرحال یہ قتل کی صورت ہے کہ اس طریقے سے کسی کو گولی کا لگ جانا تو اس سے بہرحال توبہ کرنا تو لازم ہے اگر پتہ چل جاتا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے تو پھر تو بہت زیادہ اس کے لیے وہ ہوگا کہ وہ ورثہ سے جا کے معافی مانگے گا اگر دیت کی صورتیں بنتی ہیں تو اس کی ادائیگی کی صورت ہوگی اور بہت سارے معاملات اس کے پر آئیں گے تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے وہ بڑے بڑے چیمپئن قسم کے لوگ کے جو ہر معمولی بات کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں بالخصوص دین کے حوالے سے تو ان کو بڑی تکلیف لگی رہتی ہے کہ یہ کیوں تو وہ کیوں وہ لوگ بھی ایسی چیزوں پر خاموش رہتے ہیں اگر کبھی لب کشائی کر بھی لی تو دو جنڈوں سے زیادہ وہ بولنا پسند نہیں کرتے ہر ایک کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کی فائرنگ کر کے جس کو اب جس آپ نے بتایا کہ دس افراد زخمی ہو گئے ان میں سے بعض بھی وہ سیریس انجرڈ ہیں آپ بتائیے کہ ان کے گھروں میں کیا بھی کیفیت ہوگی اگر وہ جیسے امیر سنت نے بتایا تھا کہ وہ والدہ کسی کی انتقال کر گئی بچوں کی امی انتقال کر گئی ان کے بچوں کا آگے کا معاملہ ہوا کیا ہوگا یہ سوچا انہوں نے کبھی بعضوں کے بارے میں سنا کہ گھر کے سرپرس کو گولی لگ گئی آگے بچے یتیم ہو گئے ان کے گھر کا معاملہ کیا ہوگا یہ آپ کے تصور میں نہیں ہے لیکن قیامت کے دن جب اس کا حساب دینا پڑے گا نا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ گریز کرنا یہ لازم ہے اور یہ ہوائی فائرنگ کرنا ہمارے یہاں قانونی جرم بھی ہے اور اس سے خطرناک جو نتائج ہمارے سامنے آتے بھی ہیں اس سے بچنا بندے کے اوپر لازم ہے اور شراب کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بھی بیان کیا جا چکا اس کی وحیدے بھی بیان کی جا چکی ہیں اور شراب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے اگر بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو بڑی سخت اس کے لیے وحیدے بھی اس کے اوپر موجود ہیں علیکم ورحمت اللہ وعليم وعليم السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام میں علی, علی اللہ القادری ہوں اور میں ایک عربی ہوں میرا پیر جیسے کوئی لے کے آئے دنیا میں کوئی سنے سنے جیسے ہیرے جیسے کوئی میرا پیر جیسے لے کے آئے ہر چیز مدینہ کا طرف میرا پیر کھانا بھی کس طرح مدینہ والا کھاتے ہیں بات کس طرح کرتے ہیں سوسائٹی میں کس طرح چلنا ہے بات کس طرح کرنا ہے خالی مدینہ مدینہ اور میرا پیر مدینہ مدینہ اور قبولیت ہے میرا پیر سبحان اللہ ماشا اللہ, ماشا سبحان ماشا اللہ مدینہ تو ہمارا سائن ہے جب بھی لبنان گئے تھے بیروت تو آج وہ مکتبۃ المدینہ سے تو کہتے مدینہ منورہ میں مکتبہ پھر ہم ان کو تھے کہ جو ہمارے مشید ہیں وہ مدین منورہ سے بہت محبت کرتے اللہ, ہیں وہ اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ مدینۂ منورہ سے منسوخ کرتے حمدلی حمدلی جامعات حمدلی جامعات ہیں ہمارے جامعات ہیں تو وہ جامعات المدینہ ہیں مدارس ہیں تو مدارس المدینہ ہیں اور ہمارے دار المدینہ ہے تو ہر چیز ہم مدینہ سے ہی منسوخ کرتے ہیں تو مکتبے کو بھی ہم مکتبہ المدینہ بولتے ہیں تو یہ اللہ ایک انفرادیت کیلے امیر سنت کی ہے کہ جو مدینہ کی طرف ہر چیز کو منصوب کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ضرور مرض کروں گا کہ جب آخر میں یہ سارے معاملات ہوئے تو امیر علیہ سنت نے یہی فرمایا کہ سیز فائر نہیں ہے خلاف جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے ماشا اور ماشا ابھی بھی مدنی چینل پر اگرچہ مدنی مذاکرہ ہوا مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلے میں ہم شامل ہیں انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے رکنیش اللہ حاجی عبدالحبیب بھائی اور ہمارے دیگر اسلام بھائی انگلش اور اردو ٹرانسمیشن کے ساتھ شوق اس سلسلے کو مزید کنٹینیو کریں گے کیونکہ جس طرح میرالسن نے فرمایا کہ ہمارے وطن میں تو یہ بارہ بج گئے لیکن ابھی کئی ایسے ممالک ہیں جو ٹائم پیچھے ہے اور وہ مزید اب ان اس وقت میں شامل ہوں گے تو ظاہر پوری دنیا میں یہ آفت مصیبت پھیلی ہوئی ہے اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ اپنا پیغام دو سو سے زائد ملکوں میں پہنچا چکی اور اس طرح سے نکی کی دعوت کا سلسلہ ہے تو دنیا بھر کے آشکان رسول کو الحمدللہ للہ سے بچانے کا ایک عزم ہے اور اسی کو لے کر اس مدنی تحریک کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں ضرور آپ سب سے میں میں کہ یہ عربی اسلامی بھائی کے کالی مزے کو بھی مزہ آ گیا باشاء جل آپ دیکھئے کہ حضور امیر اللہ سنت دعمت برکاتہ علیہ کے رب کریم جل مجدو کی جناب میں مقبولیت کا عالم دیکھیں جو ہمارا ایک گمان ہے قبلہ مفتی صاحبی رہنمائی فرمائیں گے مطلب یہ ہمارا الحمدللہ اغلب گمان جنتا ہے کہ عرب ہو یا اجم مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب کس طرح سے اللہ تبارک نے اپنے نیک بندے کو مقبولیت عطا کی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ جن کی لینگویج نہیں ہے افریقہ میں دیکھے تو بلالی لوگوں کو امریکہ میں دیکھے لوگوں کو پاکستان میں دیکھے تو ہے یہ ہمارے ایشین ہند میں دیکھے تو وہاں کے اسلامی بھائی اور دنیا بھر کے مختلف زبانوں مختلف کلچر مختلف تہذیب مختلف تمدَََ مختلف ثقافتوں کے لوگ کس طرح سے حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں الحمد للہ ربی اور کس طرح سے رسول پاک صاحب الاق صلی اللہ کی کامل محبت اور آقا کریم علی صلوات و سلام کی ش... کامل شریعت کو الحمدللہ رب العالمین اس کی پیروی کی صحیح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا ایک مطلب بہترین ثائن نظر آتا ہے اللہ تعالی اپ کو نظر بد سے بچائے اور امیل ال سنت دامت برکاتون علیا کو درازی عمر بالخير بالصحت والعافیت نصیب فرمائے ان عربی اسلامی بھائی کی کال سے واقعی دل بہت خوش ہوا اللہ اسلامی بھائی کو خوب خوب برکت عطا فرمائے مزید کال بھی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد توصف رضا تاری ملائیشیا سے الحمد للہ ابھی مدنی چینل پر سلسلہ مدنی مذاکر کی ماہک یہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے اور مفتی صاحب بہت پیارے مدنی پھول ان کے سننے میں ملے اور انہوں نے فرمایا کہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایک بولنے کا ایک سمجھانے کا ایک فن عطا فرمایا ہے تو آج ہی ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے یہاں ملیشیا میں تو دعوت اسلامی کے بارے میں ان کے ذمے کچھ سوالات تھے کچھ وہ دعوت اسلامی کے بارے میں اتنا جانتے نہیں تھے ان کو مدنی چینل دیکھنے کا ذہن دیا مدنی مذاکرے میرے سنت کے دیکھنا شروع کیے تو آج ان کا کہنا یہ تھا کہ میں امیر سنت دامت برکات العلیہ کے سلسلے کو دیکھ کر اسلامی سے بہت متاثر ہوا کہ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا علم دیا ہے کہ ہر شعبے کے متعلق ہر معاملے میں وہ رہنمائی فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم جیسوں کو پڑھنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے یاد <سؤال> کرنے کا وقت کون سا بہتر ہے مطالعہ کرنے کا کون سا طریقہ بہتر ہے یاد رکھنے کا طریقہ کون سا بہتر ہے تو بہت سے کہتے ہیں اپنے حوالے سے بھی مجھے مدنی پھول جین سے سیکھنے کو ملے بس یہی وجہ ہے کہ اس دن سے ہمارے گھر میں کسرت کے ساتھ مدنی چینل جو ہے دیکھا جاتا ہے اور الحمد للہ ہم اس سے خوبرکیں حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سنت کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کی بات سے مجھے مدین طیبہ میں ہماری حاضری تھی اور سب جالیوں کے سامنے ہم حاضر تھے تو اس وقت ایک صوبان رضا میرے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے صوبان رضا کو پانی پینے کی حاجت تھی تو وہاں پر گئے تو ایک صاحب کو وہ ساتھ لیتے ہوئے کہ بابا یہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئے تو وہ صاحب بیٹھے گفتگو ہی. سلام اللہ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے پاکستان کی اس کا کنٹری مینجر اچھا ماشاء اللہ میں نے میرا خود فارما سے تعلق تھا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میرا بھی فارما کی فیل سے ہی تعلق ہے تو انہوں نے اچھا یہ تو اور مزے کی بات گفتگو کی گفتگو میں, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو دیکھا میں نے تو میں نے کہا یہ دعوت اسلامی والے لگتے چلیے ان سے ملاقات کرتا ہوں تو ان سے ملاقات کی ذریعے آپ تک پہنچا اب وہ اپنا واقعہ بتانے المختصر میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں انہوں نے میں نہیں جانتا تھا دعوت اسلامی میں نہیں جانتا تھا میرا علیہ سنت ایک مرتبہ میں آؤٹ سے آیا رات کو بہت تھکا ہوا تھا ایک ڈیڑھ بجے فنگر ٹپ پر جو اپنا چینل کو وہ چینج کرتے کرتے کرتے مدنی چینل پر پہنچا تو وہاں پر حضور شیخ علی خط میر سنت دامت والا خاتون علی کا مدنی مذاکرہ جاری تھا کہنے لے کی مطلب کہ میں نے عمومی لیا اور میں آگے بڑھ گیا مگر پھر پتہ نہیں کیا وہ کہ دل کھینچا اور دوبارہ میں اس طرف آ گیا اور پھر ان کی گفتگو سے میں استفادہ کرنے لگا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ میرا دل ان کی طرف ایسا مائل ہوا کہ اب وہ میرا روز کا معمول بن گیا اور کرتے کرتے کرتے کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے قلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریمہ اور مدین پاک کی محبت محسوس کرتا ہوں کہنے لگے یقین مانیے کہ میری کوئی مطلب ایسی آرز و امید و توجہ نہیں تھی کہ مجھے اس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آج میں بھی یہاں پر حاضر ہوں میرے بچے بھی یہاں پر حاضر ہیں اور یہ فقط امیر علیہ سنت دعمت برکات اور مدنی چینل کی اتنی مجھے خوشی اور وسرت ہو ماشاء کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت دیکھے گا بالکل میں دنیا دار آدمی تھا دنیا دار آدمی ہوں ایک لحاظ سے مگر اللہ تعالی نے مدنی چینل کے ذریعے سے حضور امیر علیہ سنت دامد برکات العلیہ کے میٹھے سادے اور سونے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے الفاظ نے کس قدر ماشا اللہ اجزا میرے دل کو لیا ہے کہ آج دیکھے سب جالیوں کے سامنے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھے ماشاء اللہ, اللہ, ماشاء اللہ ماشاء ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی پر استقامت عطا فرمائے تو میں تمام ہی عاشقان رسول عاشقانشقان غوث اعظم کو پھر سے بھی عرض کروں گا مدنی چند دیکھتے رہیے مدنی چند دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے انشاءاللہ اللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور مدنی مذاکرے کے بعد ان اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس سلسلے کو بھی جاری رکھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو اس کو بھی آپ شامل رہیے گا ہمارے اور اپنے تاثرات اپنے جذبات یہ بھی جاری رکھیں اور اپنے اطراف میں بھی مدنی چینل کی دعوت کو خوب عام کریں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت مدنی قافلوں میں سفر اس کو بھی اپنا معمول بنائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی المیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی